بے شکاجر مرسلیم اصحب ہجر نے رسولوں کو جھٹلایا ہجر وہ بستی ہے جہاں پر قوم سمود آباد تھی انہوں ایسے مضبوط محلات بنائے تھے ان اس کی مضبوطی تو آپ دیکھیں کہ آج سینکڑوں سال کیا ہزاروں سال گزر گئے لیکن اس کے باوجود آج بھی ان کے بنائے ہوئے محلات اور پہاڑوں میں جو انہوں نے مضبوط گھر بنائے ان کے دروازے تک سلامت ہیں ہمارا بنگلہ ہمارا محل ہمارا فلیٹ کیا یہ طاقت رکھتا ہے انہوں نے ہم سے زیادہ مضبوط مکانات بنائے لیکن موت نے ان کے قصے کو ختم کر دیا وہ آئی نا ہم آیاتی نا فکانو اور ہم نے انہیں ہماری آیتیں عطا فرمائیں بس وہ ان آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سموت کو موجہ دکھائے خصوصاً اونٹنی والا معا کے پہاڑ پھٹ گیا اور اس سے زندہ اونٹنی باہر آئی وہ کانو یعنی مینل جیبالی بوتن وہ پہاڑوں کو تراش کر بڑے اطمینان کے ساتھ گھروں کو بنایا کرتے تھے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانا مراد یہ ہے کہ ان کے گھر بڑے مضبوط ہوتے تھے مگر جب انہوں نے نافرمانی کی تو یہ مضبوطی انہیں کوئی کام نہ آئی فعت مسفیم پر صبح کے وقت ایک زوردار آواز نے انہیں پکڑ لیا اور ان کے دل بند ہو گئے اور سب ہلاک ہو گئے فما اغنا آئین ما ماں کانو جو انہوں نے کمایا تھا جو مال اور قوت انہوں نے جمع کی تھی وہ ان کے کوئی کام نہ آئی دولت محل اور دیگر جو طاقتیں ہیں وہ اللہ کے غزب سے نہیں بچا سکتے ہیں کتنا پیارا درس ہے. ہے کوئی درس حاصل کرنے والا ہے کوئی جو یہ سوچے کہ جس دکانداری کی خاطر جس کاروبار کی خاطر ہم جماعت چھوڑ دیتے ہیں نمازیں قضا کرتے ہیں یا اگر نماز پڑھتے ہیں تو توجہ نہیں ایک بے اطمینانی کے ساتھ بے توجہ ہی کے ساتھ نمازیں ادا کر دیتے ہیں کوئی نماز کا اہتمام نہیں نہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہے نہ ہم حرام سے بچتے ہیں تو جن بال بچوں کی خاطر رشتہ داروں کی خاطر جس مال کی خاطر جس مکان کی تعمیر میں ہم نمازوں سے دور ہیں گناہوں میں پڑے ہیں دین سے دور ہیں نہ یہ مکان کام آئیں گے نہ یہ بال بچے کام آئیں گے نہ یہ دکان کام آئے گی سب یہیں رکھا رہ جائے گا اور موت کا فرشتہ ہمیں موت سے ہمکنار کر دے گا انسان اپنے مکان کا خیال رکھے اپنے بال بچوں کا خیال رکھے اپنے کاروبار کا خیال رکھے لیکن ہر وقت اس کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے ہر وقت اسے اپنی آخرت کی فکر بھی ہونی چاہیے بلکہ دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہونی چاہیے پما خلق نہ سما واتی ود پما بئی بالحق ہم نے آسمان و زمین کو اور اس کے درمیان جو چیزیں ہیں سب کو ٹھیک ٹھیک بنایا وہ ان ساطل آتی اور بے شک قیامت ضرور آئے گی فَسْفَحِ الصفحَ فس فخ سل جمی بس اچھی طرح اے محبوب آپ ان سے درگزر کیجیے اور ان سے اعراض کر لیجیے ایک وقت آئے گا جب ان پر اللہ تعالیٰ اپنے غزب کو نازل فرمائے گا ان کا خلا قلعین بے شک آپ کا رب وہی بہت پیدا کرنے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے اور بے شک ہم نے آپ کو وہ صورت عطا فرمائی جس میں سات آیتیں ہیں اور وہ مسانی ہے یعنی بار بار پڑھی جاتی ہے ول العظیم عظیم اور قرآن عظیم ہم نے آپ کو عطا کیا قرآن عظیم کی ایک صورت سر فاتحہ جسے سب مسانی کہتے ہیں جس میں سات آیتیں ہیں اور بار بار وہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں قرآن عظیم کا ذکر کیا گیا اور الگ سے سر فاتحہ کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ قرآن مجید قرآن حمید میں بڑی اہم صورت ہے اور بہت ہی زیادہ بائی سے ثواب بھی ہے اور بائی سے برکت بھی ہے ہر نماز کی ہر رکت میں ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں سب سے زیادہ سر فاتحہ پڑی جاتی ہے یہ وہ صورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے متعلق اشاد فرمایا آپ نے اشاعت فرمایا فی سورت الفاتح لکل دائن دا ان ہر بیماری کے لیے سور فاتحہ میں شفا ان شفا ہے تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرما دیا بس ہمیں یقین ہونا چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تو سور فاتحہ پڑھیں اور دم کریں یقین رکھیں کہ اللہ تعالی انشاءاللہ اللہ اپنے کرم سے وہ چاہے گا اور شفا دے دے گا سات مرتبہ سور فاتحہ پڑھیں سیون ٹائمز ایک سو گیارہ مرتبہ یا سلام ہو پڑھیں اور اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں یہ تو ہر مسلمان کو اپنا معمول رکھنا چاہیے روزانہ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اسے پی لیں اور اپنے اوپر بھی دم کر لیں مریض پر بھی دم کریں اپنے بچوں پر بھی دم کریں انشاءاللہ تعالی جو امراض ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے اور آئندہ آنے والی بیماریوں سے انشاءاللہ ہم محفوظ ہو جائیں گے اللہ تعالی ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق مار روزانہ دن میں کسی بھی وقت ایک مرتبہ یہ عمل کریں کہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں سات مرتبہ سور فاتحہ پڑھیں ایک سو گیارہ مرتبہ یاد سلام ہو سلاموں اور اپنے اوپر دم کر لیں مریض پہ دم کر لیں پانی پہ دم کر کے پی لیں اشاد فرمایا لات کا لا متانا بھی ازوا جم من ہوں جو تھوڑا نفا ہم نے بس کافروں کو دیا ہے اس کی طرف تم نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا ان سے متاثر نہ ہونا کہ یہ ایش و عشرت یہ مال و دولت جو انہیں ملی ہے یہ تو اللہ کے نا فرمان ہے کافر ہے نے کیوں دیا گیا تو آنکھ اٹھا کرنا نہ دیکھنا اس کے متعلق سوچنا بھی نہیں کیوں اس لیے کہ یہ حقیر زندگی میں انہیں اس لیے دیا گیا تاکہ ان کی روح نکلتے وقت انہیں زیادہ تکلیف ہو جتنی عیاشی دنیا میں زیادہ ہوگی اتنی ہی کافر کو مرتے وقت زیادہ تکلیف ہوگی کیونکہ اس وقت مال و اسباب کے چھوٹنے کا غم بھی ہوگا اولا تاہزن علیہ ہی میں اور ان پر رنجیدہ نہ ہوں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ آپ اپنا پیغام پہنچا دیں اسلام کی دعوت دے دیں اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو یہ اپنا قصور کرتے ہیں اپنا نقصان کرتے ہیں ان کا اپنا قصور ہے وقت جنا حقلین دیکھیے میں آپ کو لفظی ترجمہ بتاؤں تاکہ یہ آیت ہمیں یاد ہو جائے وقف اور بچھا دیجیے جناح پر کو کہتے ہیں پر اپنے پر اے محبوب للمؤمنین مومنوں کے لیے یعنی اے محبوب اپنے رحمت بھرے پروں میں مومنوں کو لے لیجئے آپ رحمت للعالمین ہیں تو مومنوں پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم اور فیض اور آپ کی رحمت اور آپ کی مہرمانی آج تک ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ اب رعوف الرحیم ہے اب اگر کوئی شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو کر نعوذ باللہ من ظالے وہ یہ سمجھے کہ حضور کا فیض ختم ہو گیا تو اس کی نادانی ہے صحابہ کرام والی موردوان بیمار ہوتے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ٹانگ ٹوٹ جاتی تو ٹوٹی ہوئی ٹانگ لے کر حضور کے پاس آتی آنکھ نکل گئی حضرت قطع رضی اللہ تارن عنہ کی تیر لگا اور آنکھ ہاتھ میں آ گئی صرف ایک ڈورا باقی رہا تو آپ سیدھا حضور کی بارگاہ میں پہنچے صاحب کرام علیہ مردوان ہر پریشانی میں حضور کی بارگاہ میں جاتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ انذر حالنا اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر کرم کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم نے حضرت قطع رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ پر اپنا لعاب دہن مبارک لگایا اور آنکھ اس جگہ پر رکھ دی حضرت قطع کہتے ہیں کہ حضور کی لعاب دہن کی برکتوں سے میری یہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ دیکھنے لگی وقف جنا حقل مومین اے محبوب مومینوں کے لیے اپنے رحمت بھرے بازو اپنے رحمت بھرے پر بچھا دیجیے مومینوں کو اپنی رحمت میں لے لیجئے جو یہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم اب مجھ پر نہیں تو کیا وہ اپنے آپ کو مومنین کی فہرست سے باہر سمجھتا ہے مومنین پر حضور کا فیض اور حضور کی رحمت اور حضور کا کرم آج بھی جاری و ساری ہے قرآن پاک تو تا قیامت قائم و دائم رہنے والی کتاب ہے کل پر محبوب آپ فرمائیے انی اندیر المبین بے شک میں تو کھلا ڈر سنانے والا ہوں کماں جیسا کہ انزلہ ہم نے نازل کیا المخ تقسیم کرنے والوں پر الدین وہ لوگ جعلوا القرآن عدیم قرآن کے بارے میں انہوں نے اپنی سوچ کو تقسیم کر لیا یہ آیت کریمہ ولید بن مغیرہ کے رد میں نازل ہوئے ولید بن مغیرہ نے بارہ آدمی مقرر کیے وہ بارہ آدمی حج کے شیزن میں ان تمام راستوں پر بیٹھ جاتے کہ جہاں سے حج کے لیے کافلے مکئی مکرمہ آتے یہ مختلف راستوں میں ایک ایک آدمی کا استعین کر دیا تو تقریباً بارہ راستے اس طرح کے تھے کہ جہاں سے مختلف علاقوں سے کافلے آتے تھے یہ لوگ ان کافلے والوں کو روک کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ان کا ذہن بناتے اور کہتے کہ تم مکے میں جاؤ گے ایک شخصیت ہیں وہ تمہارے پاس آئیں گے اور تمہیں اس طرح کی باتیں کریں گے تم ان کی بات سننا بھی نہیں اور پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کی ایسی ایسی بےدبیاں کرتے کہ وہ ہم زبان پہ نہیں لا سکتے اب ان میں جو بارہ شخص تھے اس میں ہر ایک کی بولی الگ الگ تھی مثلا ایک لوگوں سے یہ کہتا کہ وہ ایک شخصیت ہیں ان پر نعوذ باللہ من ذالک جن کا سایہ ہو گیا ہے اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں اب آپ بتائیے کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں پر جن کا سایہ ہے تو انسان کو خوف محسوس ہوتا ہے کیونکہ جس پر جن کا سایہ ہوتا ہے وہ کبھی کبھی جن اس پر اثر کرتا ہے اور وہ ماردھ بھی کر دیتا ہے کسی کو کہا جائے کہ فلاں مجنون ہے تو انسان اس کے قریب جاتے ہوئے ڈرتا ہے یہ اسلام کو روکنے کے لیے باللہ اللہ منظال استفل اللہ پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی کیسی کیسی بے ادبیا کرتے تھے قربان جائیے میرے محبوب کی ادا پر کہ آپ پھر بھی تبلیغ دین کرتے آج ہمیں کوئی تبلیغ دین کرنے کی وجہ سے کوئی ہم پر توہمت لگا دے بہتان لگائے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہم سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برداشت کو دیکھیں آپ اس کی پرواہ نہ کرتے اور آخر کار اسلام پھیلا اور ان کافروں کی سادشیں ناکام ہوئی ولید بن مغیرہ کے آدمی چاروں طرف افواہیں پھیلانے کے لیے پھیلے ہوئے ہوتے اور یہ ولید بن مغیرہ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے قریب آ کر بیٹھ جاتا ان کافروں کا قبضہ تھا اور کئی سو سال سے انہوں نے بیت اللہ شریف پر قبضہ کیا ہوا تھا اور تین سو ساٹھ بت نصب کیے تھے اب جو بھی طواف کے لیے آتا تو یہ خیال کرتا کہ کوئی قافلے والا ایسا تو ہو سکتا ہے کہ جس کو میرا کوئی آدمی نہ ملا ہو لیکن طواف تو ہر کوئی کرے گا تو یہاں پر یہ زور زور سے لوگوں کو کہتا ان بارہ افراد کو بھی اور ولید بن مغیرہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک فرمایا اور ایک روایت کے مطابق غزبائے بدر کے موقع پر سب ہی مارے گئے اور کچھ اس سے پہلے ہی ہلاک ہوئے فوارب بھی کا ہوں اجمعین بس آپ کے رب کی قسم ضرور بر ہم ان سب سے پوچھیں گے اماں کانو یا ان تمام کاموں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے ان سے یہ سوال ہم کل بروز قیامت ضرور کریں گے انہوں نے ہمارے محبوب کی بیادبیاں کیوں کی فسداں بس آپ اعلانیاں کریں بیمار تو جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے اس تبلیغ دین کو آپ اعلانیہ کریں اور ان کے پروپکنڈے اور ان کی مہم کی آپ پروانہ کریں وہ عَنِ مشرکین اور مشرقوں سے اعراض کر لیجئے ان كَفَيْنَاكَ کفئی نا بے شک ہم آپ کے لیے کافی ہیں ان مذاق اڑانے والوں پر عذاب دینے کے لیے ان مزاق اڑانے والوں پر ہم عذاب دیں گے اور آپ کے لیے ہم کافی ہیں اللہ دین یج علح یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ دوسرا خدا دوسرا معبوط قرار دیتے ہیں شرک کرتے ہیں پس ان قریب وہ جان جائیں گے والا نَعْلَمُ اور بے شک ہم جانتے ہیں ان یدی کو صدر کا جو وہ باتیں کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ رنج سے بھر جاتا ہے جب اس طرح کی باتیں انسان سنتا ہے تو رنج تو ہوتا ہے دکھ تو ہوتا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر فرماتے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ رنجیدہ ہو جاتا ہے بس آپ اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے تسبیح بیان کرتے رہیں بکم منساج دین اور خوب سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے مراد یہ ہے کہ جب انسان غمگین ہو اور مشکلات ہوں تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے اللہ تعالی اسے چین عطا فرمائے گا ہماری تعلیم ہے ہماری نصیحت ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی یہ فرمایا گیا ہماری نصیحت کے لیے نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رنج تھا وہ دین کے لیے تھا آپ رنجیدہ ہوتے کہ یہ میری بے کر کے اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں جب کوئی کافر مر جاتا تو آپ کو اس بات کا ضرور افسوس ہوتا کہ یہ کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا کاش کے یہ ایمان لے آتا اور جہنم کی آگ سے بچ جاتا کیونکہ آپ رحمت اللہ عالمین ہے آپ تو یہ چاہتے کہ سب ایمان لے آئیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں وہ بدھ کا اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یقل یقین یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے یہاں یقین سے مراد وصال ہے یعنی جب تک آپ دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ ہیں اس وقت تک آپ خوب اللہ کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم آ جائے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس دنیا سے اٹھا لے یقیناً موت کا ایک وقت مقرر ہے ہر ایک کو موت آنی ہے لیکن انبیاء علیم السلام کو موت ایک آن کے لئے آتی ہے ایک لمحے کے لیے کل و نرس ضاء کے تحت وہ موت کا مزہ چکھتے ہیں اور پھر اللہ تعالی انہیں وہ زندگی عطا فرماتا ہے جو دنیاوی زندگی سے بھی زیادہ پاورفل اور زیادہ فضیلت کی حامل ہے